ونحمد ونستعينه ونستعطر ونؤمنه فكر عليه ونهوذ بالله من سرور ينفسنا من سيلات عمالنا من يهد الله فلا أفضل له ومن يهد لنبقى لا دي لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله على الله تعالى لقد جاءكم رسولا من أنبتكم عزيزا عليهم عالك حديثا عليكم ودبوا مني روح الرحيم فإن تولوا تقول حصد يا الله لا إله إلاه عليك أصدقه رب العزيز العظيم لك الله العظيم رب اشرح صدري واسر لي همري واهل لغدة من لساني يفتغوا قوليه دوستوںشا ماشاءاللہ خالی صاحب نے آخری رکوع پڑھی سورہ توبہ کی تو بہت ہی زبردست پر ہے پھر آخری آئے جو آئے ہے حضور صلی اللہ شان بیان ہوئی ہے اور بات رکوع تو مجاتی نہیں تھی آخری آئے کی برکت کے لیے پڑھ لی جو فی کو مغلزا اس کو میں بیان کرتا ہوں ڈاکٹر سیاح صاحب بڑے اعتراض بھی کیا کرتا ہے کہ جس بخص دیا ہو رہا تھا نا تو ابو سفیان وغیرہ نے ان کے جو کاقت آئے تھے ابو سفیان دیکھا اس میں ان کے آئے ہوئے تھے ان کا جو وفد آیا وہ تھا تو اس میں سے ایک آدمی نے کہا کہ آپ کے ساتھ کمزرف اور غریب اور یہ گٹیا قسم کے لوگ ہیں اور مسود سکھبی عورا بن مسود سخبی نے کہا آپ کے ساتھ میں کوئی شرفات کی جماعت نہیں دیکھ رہا آب اور ابا اور یہ آزیر لوگ ہیں وقت آنے پر آپ کے ساتھ جمیں گے نہیں ٹھہر نہیں سکیں گے اور بکر صدیق رضی اللہ نے کہا کہ سوئی لات کی شرمگاہ کو شرف گاہ کو چاٹا ترجمہ کرو نا سمجھ لوشحال کسی سے کمزل کا مکنا کمزل صاحب کہتے ہیں کہ گڑبڑ کر رہا ہے تو میرے کہا دا نہیں آئی اب آپ سے پوچھ گڑبڑ ہو اس کا بتائے تو جائے گی جی اور ٹھیک ہو تو اللہ تعالیٰ کو قبول فرمائے گی کہ جہاد کے وقت میں اس میں شدت اختیار تو اس میں نے کڑک کر اور بغیر صدیقی کا گرلا یہ بات کو پارک سے کی کی چاڑ کیا طرح خیال ہے کہ ہم فرف بکتانے پر صلی اللہ لگیں گے ساتھ چھوڑ دیں تو, تو یہ الفاظ بولنے میں جو ہے یہ بھی زبردست تاثیر احساب پر رکھتا ہے نا اس کے آساف اللہ کا تاریخ تو اس نے کہا کہ یہ کون ہے تو اس کو بتایا کہ او صدیق ہے تو اس نے کہا اور جہاز کے بعد اگر مجھ پر احسان نہ ہوتا تو میں اس کو جواب دیتا کہ اللہ کی شان ایسی زندگی تھی وہ بغیر شدید اور دلہن کی کہ جازد کے دور میں بھی ایسے احسانات لوگوں پر کیے ہوئے تھے کہ کاغذ سے بول نہیں سکتے تھے تو انہوں نے کہا اگر اس کا احسان نہ ہوتا تو میں جواب دیتا ہوں جو خیر انہوں نے پڑھی ساری ساری ساری میں بڑی ساری خدمت میں اور اس میں آ کے عید کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی راستہ چلتے جتنی تکالیف آئیں اسے بالحم عمل ام ہیں ان کے میک عمل لکھا جاتا ہے ملا صاحب بھی ایسی کی گزارتا ہے کہ چاہیے تھا کہ اس کو سارا ترجمہ زبانی یاد ہوتا آپ دور پڑھ لوگ اس کو سارا ترجمہ ساری زندگی گزاری کی یاد اترے हुई हुई دین کو ایک جو ہے اپنی ذات سے عمل کرنا ہے اپنی ذات سے تقوی اختیار کرنا ہے ایک اس کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے قالو برداشت کرتے تھی ہجرت کرنا ہے اور ایک جو ہے اس پر نافذ کرنے کے لیے کتال کرنا تین درجہ ہیں پہلا جو ہے یعنی اپنی ذات سے تقوی کا حصول پھر جو ہے اپنے مال جان وقت کو استعمال کرتے ہوئے اس کے آگے تک پہنچانا بڑھانا پھیلانا ہے جت کرنا الگ رستے میں نکلنا مال لگنا جان لگنا اور ہے کہ اس کے نافذ کرنے کے لیے کتا اور یہ ایک برا پیشہ ہے کہ اگر اس کو تو پیشے کے طور پر کرنا چاہتا ہے تو لکھ کر آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ جو ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہوا ہے اس کی بنیاد پر کہ تیاری ضرورتوں کا اللہ تعالیٰ غیر سب کوئی دکان مکان کھیت باڑی ادھر ادھر, ادھر دکے کھانا کرنا، پھرانا کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑی باقاعد میں تفصیل آئی ہوئی کہ اپنی ذات کا تقوی جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ بغیر کمائے روزی ایسے پہنچائے گا کہ لوگوں کے دلوں کو مسخر کرے کیوں محتاج بن کر تیری خدمت گزاری کر کے تجھے روزی پہنچائیں یاد آ یاد وہ سنا دوں گی کہ پیر باد کے پاس کچھ لمحے کرام آئے بڑے شرمندہ تھے بڑے انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں لے کر آئے خالی ہاتھ آئے سبھی رات سر سر ہے بڑے شرما رہے تھے تو ان کو کچھ اندازہ گاہی کر دی میں تمہارے لیے بیٹھا ہوا ہوں گا جی میں تمہارے لیے بیٹھا ہوں یہ جو ایماندار آتے ہیں نا ان کو پکڑا ہوا تھا مجھے روزی پہنچا ہے تو تو روزی پہنچانے کو آتے ہیں اور میں تمہاری لیے بیٹھا ہوں کہ اللہ کا نام سیکھوں <سلام> اور یہ ہے نہیں صورت حال یہ ہے کہ یہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ کے دم سے ہو گیا جی فلاں بزرگ کے تعویذ سے ہو گیا جی کرتا ہے اللہ ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ تعویذ کہاں سے جائز ہو گیا جی تو میں کھا کر کہ تعویذ جو ہے وہ حضور صلی اللہ سے لکھا ہے خود تجیے لکھوایا ہے یہ ہمارا جو سرسے کے تاویز ہے نا یا سیدھمت ملک ہی حیو یہ وہ تعویذ جو ابراہیم علیہ السلام نے لکھا اور جواب رسول اللہ کے زمانے میں لکھا گیا اور رحمتہ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ مریض اس کو عکیموں نے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو اس کو بھی اللہ شفا دے دو چہدری سر چہری بیٹھے نہیں چاہیے ٹھیک ہے وہی ہے شفا نا ہاں جی کتنے سال بعد ہوئی آٹھ سال بعد چار سال ڈاکٹ سکے اللہ ان شفا کر تو خیر لکھوایا عمر فاروق عزیلہ ابن نے دو تعویز آپ کے لکھے ہوئے روایت میں آئے ہیں دو تاویز. ایک تو کیسے روم نے لکھا کہ میرے سر میں درد ہوتا ہے تو اس میں ایک ٹوپی آپ نے بھیجی وہ سر پر رکھتا تھا درد ٹھیک ہو جاتا تھا اتارتا تھا درد پھر ہو جاتا تھا وہ کافی جو اس نے چڑھا تو اس نے لکھا ہوتا بسم اللہ بسم اللہ تو یہ کیسے روم کے لیے آپ نے لکھا پھر پھر پھر پھر. اور ایک آپ نے لکھ کر بھیجا گرا نیل کو کہ اے دیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو صحیح سے چل اور اگر اپنی بڑی سے چلتا ہے تیری ضرورت نہیں اور اس کو جو گرایا ہے نیل کے پرچے کو تو وہ دن آج دن نیل کے جو ہے چلنا گرا نیل کا یہ صحیح رہا اس رہے فرق نہیں آیا خیر بازی میں کر رہا تھا کہ وہ کرتا اللہ ہے اب ہم یہ کہ وہ اللہ کے بندے جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور جن کا کام کر رہے ہیں کہ بھائی کا کوئی غلطی ہوتا ہے اللہ کو روزی پہنچانا چاہتا خدائی تو لگ یہ <laughs> دعا کو بھائی بڑے دلچسپ ایک آدمی میرے پیچھے پارٹ گاڑی لے کر آئے ہیں بارہ صاحب کی سخت طبیعت خراب ہے اور آپ جو ہے تو گاڑیاں بیٹھے ہو. چلے ہمارے سر پارٹ یا اللہ ہمارے مہمان آ رہے ہیں مہینے بعد میں مان ہیں اور جو ہے یعنی وہ اتنا اتنا وقت آپ لوگوں کو اتنا قیمتی وقت ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ کرتے ہیں کہ سنجھ لے کے اتنا زیادہ چھوڑ کر آئے وقت لے کر لے کر آئے میں نے کہا بھائی میں کہا ساتھ جا نہیں سکتا اس نے کہا ہمارا کیا ہوگا میں نے کہا آپ کو مسئلہ ہلنا چاہیے میرا لے جانا چاہیے آپ کو ضرورت میرے لے جانی چاہیے مسئلہ ہلنا چاہیے اور مسئلہ حل ہو جائے تو ویسے کہ میں کچھ دقت دے دیا تو بیٹھے بیٹے جو ہے وہ حیرت ہو رہی ہے کتا کہ کاغذ لکھی ہوا یہ کیسے ہو ہوگا بخود مسئلہ یہ کہ میں کرتا ہوں نہ کاغذ کرتا ہے اللہ کرتا ہے وہ ایک آدمی اتنا آسرہ لے کر آیا ہے اللہ کا آسرا میرے پاس میرا آسرہ تو نہیں ہے نا جی کہ میرے ہاتھ میں جادو کا ڈنڈا کس میں دل ہے اس کے دل میں ہی کہ اللہ تعالیٰ کے نئے بندوں کے پاس بیٹھا اٹھا ہوا ہے بزرگوں کی خدمت ہوئی ہے تو وہاں تک جانے کا اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہو گئی چل کر آیا تقریباً آیا یہ اس کے مجاہدہ ہو گیا ہے آپ اللہ تعالیٰ کا خرب ہے اللہ نے کرنا ہے ہم ایسے ذریعے ہیں کاغذ لکھنے کا بیچ میں ذریعے ہیں اور الحمدللہ یہ کاغذ بھی کوئی معمولی بات نہیں تھی اللہ کا کلام ہے نایزی. تو ہم اس میں سعودی عرب میں تھے تو ہم جاتے تھے اندر تو دروازہ پہلے سے کھل جاتے تھے الیکٹرانکٹرک دروازہ آپ جی؟ غریب ہو جہاں کھل جاتے ہیں. تو عام سا وہ عجیب تھا نیلابری سے بدنی کی لے بدل سے بھار لو سب جی بدنی کی لے رہے کھل جاتے جب بدنی کی لہر کو اللہ نے اپنی قوت دی ہے کہ وہ اپنے بڑے دروازے کو کھوڑ دیتی ہے تو کیا اللہ کے خلاف میں جی نے کر دیتا ہے آدمی کے جی فلانا صوبہ فلانا آدمی کو دے دیا گیا کام کا بڑے ہوتا ہے وہ صوبے کا اجلالہ بنا ہوا ہوتا ہے ساری فوج پولیس عوام سیکٹری سارے حرکت میں آئے ہوئے ہوتے ہیں کہنا پر چل رہے ہیں خان سے بیٹھے ہوئے نا کہتے ہیں کمپیٹنٹ اتھارٹی قانون کے سرکاری قانون کے باہر نہیں ہو سکتا جو ایتا. جو ایتا. کا نہیں ہے ان کو اندازہ ہوتا ہے نا کہ فلانا خاص جو ہے وہ سچن افسر کے دستخواست ہو سکتا ہے فلانا جو ڈپٹی ہے سیکٹری کے چیف سیکٹری کے اس ہو سکتا ہے جی کمپیوٹر ہیں کہ کتنا مؤثر ہے اس کے لیے کہ کمپیوٹر اتارٹی کیا نہیں ہے اس پر کوئی ایکشن نہیں ہے وہ آج ہم نے اصل خالی کرایا تو کہہ رہے تھے جی یہ لوگ دعویٰ کریں گے کہ ہمارا سامان نکالا گیا ہے تو میں نے کہا کس بار کا دعویٰ کریں گے یہ مکین ہی نہیں ہے یہاں کے قانون میں یہاں کے مکین ہی نہیں ہے رہنے والے نہیں ہیں وہ تو کوئی رہنے والا بھی ہے وہ دعویٰ کرے گا جی میرا تھوڑا گیا ہے سامان گیا ہے جو وہاں کا مکین نہیں ہے تو کیا دعویٰ کرے گا تو خیر جی تو میں نے بیٹھا کہ ہاں میں اللہ کرنے والا ہے سبھی رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے کلمی کتابیں گدے پر بارشیں ہوئی اوپر سے بارش لگی اب وہ سوچ رہے ہیں کہ یا اللہ میں کیا کروں ساری کتابیں ضرور لا جائیں گے مول عمر صاحب نے ساری عمر پڑھا پڑا ہے یہ وہی پاس میں اتنا رہے پاس اتنا تو کرے گا کیا آدمی کیا آدمی دیکھا جا رہا کوئی آدمی مولوی آدمی ہے کوئی ڈاڑی بھی ہے کہا کے بچہ پیدا ہونے کا تعویذ آپ کو آتا ہے اور آتا ہے جی انہوں نے کہا کیا ہمارے ساتھ آئے تو انہوں نے گدا کھڑا کر دیا وہ بھی ہو گیا اس کے نیچے بارش سے بچ گیا جی خود ہی بارش سے بچ گیا جی اور بیوی کا بچہ پیدا والا تھا اس کو تکلیف تھی تو انہوں نے کہا کاغذ قلم کوئی لاؤ تو لکھا اوپر مراد جاشد خرمر نیز جاشدہ زائد ذہ زائد میری بھی جگہ گئی میرے گدے کی بھی ہو گئی آپ جو ہے بےکار کی کا بچہ پیدا ہوتے ہے نہیں ہوتے ہمیں <laughs> <laughs> کیا اور لے کر گیا کیا بس میں آسانی فرما بچہ پیدا ہو ہوگی کیسے یہ بات اس پر آ کہ اللہ تعالیٰ دروازی کا بندوبست کیسے کرے گا وہ تو ذات کا تکوا اختیار کرے اور تو یہ نیت کر کے بیٹھ جائے کہ ہم تکوا کے راستے سے ہی پلے ہی پرورش کا بندوبست تک وا کے راست کر سکیں لیکن اس سے پر یہ ہوتا ہے اگر گڑبڑ کرے گا نہیں نظری کرے گا نہیں دل کی بدخیالی کرے گا یا اللہ جانتے آنکھ کی سیات کو سوچ اور دل میں چھپاتا ہے اس کو اللہ جانتا ہے تمہاری خاص دعاؤں کا موقع جو ہوتا ہے نا خاص مسئلہ پیش آ گئے دعا کرنے تو اس کے لیے تین تین دن سات سات دن دس دس دن ایسے حال میں رہنا ہوتا ہے کہ دل سے اللہ کے غیر کا خیال بھی نہ گزرے اور دل پر اللہ کے خلاف حکم کے خلاف معصیت کا جذبہ بھی نہ گزرے لیکن داختل بھی کرنی تھی اور ایک دن اس میں یعنی یہ تو چلہ ہوتا ہے نا وہ خالد صاحب بیٹھ گئے حد البار کا چل کاٹ رہا ہوں کہیں یعنی پر کاٹا تھا جی؟ تو اس میں مطلب تو بدوں کو چلے ہیں بند کرنا ہوتا ہے نا اور ایک دل کو چلے میں بند کرنا ہوتا ہے دل کو کلب کا چلا قلب کا چلا کیا ہے کہ قلب میں معصیت کا جو ہے یعنی وہ خطور نہ ہو گزرے نہیں اسے معصیت کی لہر کا خیال نہ گزرے اسے. تو وہ جب اتنے دن گزرتے ہیں تو کوئی اللہ کی طرف تسلی ہو جائے کہ دعا قبول ہو جائے گی تو پھر نفس و شیطان کہتے ہیں اور سر تو گزر گیا مستان زمین پر نظر گاڑی ہوئے جا رہے تھوڑا تھوڑا دیکھو نہیں کون سا ارادہ ہے تم دیکھ رہے نفس ہے پابندی کتنی چھاق گزرتی ابن اسرائیل نے جو کہا ہے کہ یا موسا فضول کام پر صبر نہیں کرنے والے سے دعا کر کے بڑھائی چیڑا ساگ ککڑی مسور ریہ وغیرہ وغیرہ وغیر. یہ ہمیں تو ایک بزرگ سب سے میں ان کی خدم حاضر تھا اور عظیم نقصہ فرمایا اور یہ لگتا بھی بڑا زبردست تھا ان کا پتہ یہ کیوں کہہ رہے تھے بنی صحیح کہ من و سلوا جو تھا وہ تو تقوی کی بنیاد پڑھا رہا تھا اور تقوی کے لیے نفس کو ٹھیک رکھنا ہوتا ہے امال صحیح رکھنے ہوتے ہیں امال گڑبڑ ہوتا ہے گڑ تکوا بند ہو جاتا ہے گھر والی روزی جو ہے جو تقوی پر آتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے اب بندی اسرائیل جو ہے وہ پرہیز کر کر کے کر کر کے گناہوں سے تھک گئے تھے <laughs> تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اب وہ کھیتی باڑی داغ سال مسور اگانے والا اگر بات ہو جائے تو کوئی ہماری سختی تو باپ ہو دی ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتے یہاں اور ذرا گڑبڑ کرے تو اسی کے بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے بزرگوں نے کہی یہ بات ویسا یہ نہیں بتایا تو ہم نے کوئی تفصیلیں پڑی نہیں لیکن بات ہے دل کو لگتی ہوئی ہے <laughs> اگر شیخ نے باقیہ لکھا ہے کہ ایک جنگل میں دو آبت رہتے تھے دن نہ بادت میں سرخ رہتے تھے اور نہ کمائی نہ کوئی نہ کھانے پینے کا بندوبست تو ایک تو گھاس کھا کر گزارا کرتا تھا اور دوسرا جو ہے تو وہ ایک وقت میں ایک ہرنی آتی تھی اور وہ پیر پھیلا کر کھڑی ہوتی تھی اس کا دودھ پی لیتا تھا اس طرح اور اچھری جاتی تھی تو ان کو اپنی بات میں لگ رہا تھا کبھی کبھی ملتا تھا تو ان کو کہیں دور سے آدمیوں کی آواز آئی یہ جو گھاس والا تھا یہ ہرنی والے کے پاس, ان کو کہا, کوئی دور کی آواز آ رہی ہے تو جاتے نہیں یہ کھانا کھا لیں وہاں پر کچھ مل جائے گا تو دونوں چلے گئے ان کے قریب انہیں کھانا کھلایا انہیں کھانا کھلایا جب آدمی واپس آیا تو وقت ہرنی نہیں آئی داغی تھی مشتبہ کھانا کھا لیا سچ بات ہے ہم عام لوگ جو ہیں ہمارا تو مشتبہ چل آپ سودا خرید گئے اے تو دکاندار کو کھا دو سر گوشت تول لو تیسرے کو کھا چار سو سبزی توڑ لو اور خود جا کر تیسری دکان سے دو سر چینی خرید کر آ کے اور باقیوں سے اٹھا آپ نے تلتے ہوئے نہیں دیکھا اس کو ہاں جی کیا لگا بجے دور میں کیسے سر درست نہیں ہے یہ بے درست نہیں ہے کون سی بے کھانا دوست نہیں جب تک تو مسئلے پر مل جیسے آپ نے تھا سلتا ہوا کہتے ہیں پانچ کلو سین لا ہے بغیر تولے ہمارے والا دکاندار والا کٹ جاتا ہے پھر وہ یاد آ گیا تو پانچ کلو جی ہوں میں آٹا پیسنے کے لیے گیا جہاں پڑوسی کی چکی پر تو وہاں پہلی دفعہ کیا تھا تو اس نے پیس کر گیا تو میں نے کہا اس کو رکھو چلو دوبارہ کہ جتنا میں نے دیا تھا اتنا ہے کہ نہیں تو وہ تھا نوکر تھا اسے ہمارے ساتھ لڑائی تھی اب اللہ کے پہلے پہلی دفعہ میری لڑائی ہو جاتی ہے جس سے لڑائی ہو جاتی, تو جاتی اسے. اسے لڑائی ہو جاتی ہے سے اس سے لڑائی ہوئی بڑی سختی تو باؤ ڈاکٹر سیال صاحب تو یہ مسئلہ یہ پورتا کریے وہی کرے گا پٹائی اور پھر گئے تو مسئلہ خراب ہوگا تو خیر تو لگی اس نے کہا یہ دیکھو دو کلو زیادہ ہے تو میں نے کہا نکالا اسے دو کلو کہا چھوٹے زیادہ میں کھلے نکالو نا میں کسی دوسری گاڑیوں میں نہیں کر لیا نکالا اب آدمی رہا نا ٹھیک ہے پھر آدمی آیا پھر اس کو میں دوسرا مالک, مالک آ گیا کوئی کوئی. جب میں جاتا ہوں تو اس کو فیس لیتا ہے اتارنے کے بعد اس کو رکھ دیتا اس کو. آدھا کلو ہے کلو اس کو وہ جو میں نے کہا تو جھوٹ بول رہے میرے سامنے خیر ہے ٹھیک ہے تم نے پانچ کلو اس میں سابا نکالا ہوا جھوٹ بول کر کہہ کہ دیکھے اس تسلیم کر لوں مجھے کیا پتھروں کا کیسے جھوٹ بول رہے کہ سامنے بات تو آ جائے اس کے بعد ہم ان کے ساتھ وہ روشنی ہو گئی جب بھی جائیں تو فوراً تو پیسنے بیچنے میں کوئی آدھا کلو کم ہوتا ہے یا دل دل اس کے ساتھ لگتا ہے چاروں طرف تو خیر عام طور پر ہماری روزی مشتبہ ہوتی ہے اتنی سختی نہ کریں کہ وہ بیچ میں جمال صاحب بیٹھے ہوئے کہ جا کر کھانا ہی بند کر دے اور پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ بند کر ہمارے پاس آئے آج بھی اور والد صاحب اس کو وہاں سے ٹیلیفون نہیں کریں گے بٹ بیٹا کھانا نہیں کھاتے ہیں مسئلے مسائل کا ہی پتہ نہیں ہے زندگی میں مسئلے مسائل کا ہی پتہ نہیں ہے تو خیر جی وہ اگر شہر نے لکھا تو ہر جی پر جب نہ آئی تو چلی گی تو میں شادی سے کہا کہ ہم نے اللہ کی روزی غیر کی روزی پر اخبار نہ کیا برقی تلیہ تو تخبہ پر اخبار ہی اور باغ اللہ تعالیٰ غیب سے روزی کا بندوبست فرماتے ہیں کے گاؤں گئے ہوئے یہ ہمارے بفدار آئے ہیں نصیر حسین اور نعیم صاحب نعیم صاحب نا? زبیر؟, زبیر صاحب آفیر صاحب نا نی, نی. تو کوئی دقت ہے ہاں اچھا جی تو وہاں پر رہے امام صاحب ہیں وہ آئے ملنے کے لیے تو انہوں نے دار دہرال میں پڑھے ہوئے تھے ماشاءاللہ اللہ دورہ کیے ہوئے بڑے ان کے پاس یہ طلبا جو ہوتے ہیں مجاہد سے پڑھتے ہیں داستانیں ہوتی ہیں تو ایسے طلب علم نے کہا کہ اس طرح ہوا جی کہ میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے گیا ایسے ویسے پوچھا استاد صاحب نے سارے طلبا تقسیم کئے ہوئے تھے اور بس میرے لیے کچھ جگہ تھی نہیں کھانے کے بدل بس میں اور کچھ سبق تو میں پڑھاؤں گا کھانے کا پڑھ کے آیا اور میں پھر رات ایک بڑی ویران رات سمجھتی تھی اس کے غریب دور کچھ گھر دو چار نظر آ رہے تھے میں نے سبق پڑھ کے آیا اثر کو جان دیجی کوئی نہیں آیا نماز پڑھی چلے مغرب کو آزان دی کوئی نہیں آئی نماز پڑھی شاہ کو آزان دی کوئی نہیں آیا نماز پڑھی صبح کو آزاد دی کوئی نہیں آیا نماز پڑی آپ جو کوئی آیا نہیں تو کھانا کہاں سے آئے گی بھوکے <laughs> گی دوسرے نے پھر سبق پڑھنے کے لیے کیا آپ نے پڑھ کے میں آیا تو وہ اپنے آپ سے کہا, کہا کہ کیا کرو گے خبر کو چھوڑنا نہیں ہے تو کہتے ہیں میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ بیل بھینسا ان کو پہچانتے ہو پہچانتے ہیں کہ بدن کتنا ہے جی کسی کے دس من ہے کسی کے بارہ من ہے کام کتنا کرتا ہے جی کوئی بیس من ختا ہے کوئی پچیس من ختا ہے یہ کھاتا کیا ہے گھاس تو گھاس پر اتنا بدن اتنی طاقت جب ہو سکتی ہے تو تو گاس نہیں کھا سکتا جب میں چاقو تھا تو جب میں سب آیا تو جا کر کھیتوں میں جو خدرو اور گھاس ہوتی جس پر کسی کا سر مسئلہ نہیں ہوتا تو وہ دیکھ کر اندر ہم میں نے کاٹی اور کاٹنے کے بعد کھائے شروع کر دیا گاس کھاتا ہوں اور جلا جاتا ہوں میں ایک دن دو دن تین دن تین دن پھاقا کرنا ہوتا ہے اتنا میرے بانی کو کہ بچوں کو پھاکے ہو اتنا کرنا بیوی بچے کیوں کو آج نہیں کہ ڈاکٹر اپنے لیے ہو سکتے اور جمال کو بھی اجازت نہیں ہے تو میں شروع کرتا ہوں تین دن ہو جائے بعض تیسرا دن غیب کا دروازہ کھلتا ہے واقعہ جو علماء بیان کرتے ہیں نا مصر کا کہ جی طلبات ہے اور تو وہ پڑھنے کے لیے آئے تھے مودی صاحب کے پاس معنی مدارس نہیں ہوتے تھے کوئی کوئی مودی صاحب تقسیم پڑھا رہے ہیں کوئی ہدایات پڑھا رہے ہیں کوئی کنس پڑھا رہے ہیں کوئی مستری شریف پڑھا رہے ہیں تو یہ مسافریاں کرنی ہوتی تھیں کہ ایک سال یہاں رہے کنس ختم کیجئے دوسرے سال وہ پرانی بستی پہ صاحب کے پاس ہدایا وہاں پہ پڑھی ہے تیسرے سال مستری پڑھی ہے وقت کو مدرسے ہوئے ماشاء مدرسہ بھی ہوگا نا ان والد صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ ایسے جگہ پر جانا ہوتا تھا یہ پتا نہیں میں نے یہ تو ہدایات فلان جگہ پر پڑھی ہے کنگ گاؤں میں پڑھی ہے کنگ کے میر ہماری اپنے کے مصروفیم اور ہدایت کے لیے کہ مردان میں آیا ہوں اور پھر آخر میں گیا تو مصروفی شریف پڑھنے کے لیے فلان قاضی صاحب کے پاس بیٹھے مچھلی بلا ہوں یہ حال ہوتا تھا ہاں <تصف> یہ طلبات ہے تو پیسے لے کر گئے ہوئے تھے جتنے پڑتے پر رہے پڑھتے پر پیسے ختم ہو پیسے ختم ہو گئے تو پاک ایک دن دوسرا دن, دن, دن. تیسرا دن تین دن پھاکے کے بعد انہیں گا کے کہ تین دن پھاک ہو جائے پھر سوال کرنا جائز ہے تو لہذا آپ سوال کرو اب ایک دوسرے کہتے غیرت غیرت کا بات ہو زمانے میں ایسا تھا کیا تو توال کرو کہتے ہیں تہتے ہم تو ذرا ضروری ضرورت پیش آئی نہیں ہاتھ پھیلا دیتے صاحب رحمۃ اللہ علیہ معذور احمد خان صاحب کیا تھا jiz, ستار تو خدمت لگا دینا تھا کوئی آدمی نہیں ہوتا تھا کہ بسر فرار کون لے جائے گا کون لائے گا اور یہ ابھی یونیورسٹی ابھی بڑا آدمی ہوتا تھا کہ دوسرا آدمی السلام علیکم جی بخیر بچے یہ جی ماں بھی خدمت تو تو وہ اسے برمایا یہ جس اللہ نے معذور کیا ہے وہ بندوبست کرے گا جس نے معذور ڈالا ہے وہ بندوبست کرے میں سونی عمری کا باب لکھ رہا تھا احمد خان صاحب کا سکڑا دیکھنا ہے کہ لکھنؤ میں جب حاضری ہوئی تو وہاں کے نوابوں کے بنی عمارتیں ایک بنا ہے نام باڑہ جس کی تقریباً اتنی چھت ہے اور چوڑائی اس طرح ذرا زیادہ ہو ہے اور زمانے میں نہ سریا ہے نہ کنکریٹ ہے یہ بنا ہوا ہے جی آپ پتا نہیں کیسے بنا ہے وہ عجیب عجیب اس کے وصول ہیں اس زمانے کی مسئلوں نے بنایا ہے پتا نہیں اس جگہ کو خلاس نے پکڑا ہوا ہے اس کو خلاس نے پکڑا ہوا ہے اوپر سے کویا وہ ہمیں حیرث ہو یہ تو کیسر صاحب جائے اس جا کو جا دیکھے اس کو پتہ چلے سی اور کا کمال ہے سروس میں سوریا اس کا اوپر چڑھنا چاہتے ہیں مجھے اندازہ صاحب کے کل مبارک سے کہ ان کا دل اوپر چڑھنا چاہتا ہے تو اس وقت بھی احمد خان صاحب صاحب جی آپ جی. جی. خواجہ مجرم رحمتہ اللہ کے مزار پر ایک دہ کے اس میں سو من چاول پکتے ہیں اس میں اسی من چاول پکتے ہیں اور پہلے گور سوڑیاں بنائی ہیں سیمنٹ کی ان کے اوپر کی چادریں کر گئے ہیں یہ لوہار وہیں پر بنائی ہے اس کے اندر اس جگہ بنائی ہے اور سیڑھ چڑھ کر اس میں چاول شکر نمک کوئی چھولے لائے کوئی میوہ لائے کوئی کھش لائے سب اس میں ڈالتے رہتے تھے اور پھر آخر میں کوئی گھی لائے کوئی ہلدی لائے کوئی برچے لائے سب ڈال دیجیے آگ جلا دیتے تھے اور پک جاتی تب مجھے اگر مولانا صاحب رحمت اللہ کے کلو بھارت سے مجھے ایسے ہوا کہ اوپر چڑھنا چاہتے تو میں نے کہا احمد خان سے دیکھ با چڑھانے کا دیکھا درپیاسی خیر اب کیا کریں سورج مرحد صحیح مرحدہ لڑکے مرغا ہوتا ہے <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> اللہ تعالیٰ جے کی پیروں سے ہی بچائے <laughs> ایسے چڑھایا اوپر سے جی. اوپر سے جی چڑھایا دیکھا انہوں نیچے اترے تو ان کے کل سے مجھے یہ ہوا کہ انہوں نے اس کے حج پر لے جانا طے کر دیا اپنے ساتھ میں سے کہا میں نے غزا میں تھا نا حج خود منظور شلو حج خود انشاءاللہ منظور شلو تو نومان صاحب بھی کھڑا ہے وہ کہہ رہا ہے وہ آیا اس سے اللہ صاحب کی حال کے اللہ نے غیر خیلا کر دے کی انہوں نے کہا احمد خان کو ضرور بھی میں بلانا اس کو اطلاع کر دو بڑے احمد والا آدمی ہے ماشاء اللہ اس کو بھی اطلاع کر دو جی نس. اللہ نے فضل فرمایا جی یہ بات کس پر تھی جی مجھے مجھے تھی. ہاں مصر والوں کی بات تھی جی انہوں نے جو ہے تو صلاح پڑھنے پڑھنے استاد صاحب بڑے تشریح کر کے پڑھاتے تھے مزے لے لے کر پڑھاتے تھے پیسے ختم تین لڑا کا سوال کرو جی. ایک سے کہا تو اس نے کہا یار اللہ کیا کرنا اس نے سلاد آج پڑھی اور گڑ گڑایا اللہ کے لیے اور مصر کے بادشاہ رات کو خواب دیکھ رہا ہے کہ آسمان سے کوئی بندہ اترتا ہے اور قریب اس کے جو آتا ہے تو نظر سے اس کیسے اس میں تسلیم کرتا ہے اور قبرستان کی مسجد والوں کی مدد تھا جاگا کرتا کچھ بھی نہیں پھر سویا پھر وہ آیا پھر اس نے نظر سے تیسری بار پھر آیا اور اس نے اس کو نظر سے پر لگا ہوا بھی ہے خون کا بھی اثر ہے اس نے کہا یہ کوئی ایسی نہیں ہے یہ اس نے وزیر کو بلایا پیسے دے کر کھا کر شان کی مسئلے میں جا کر کوئی ہو اس کو پیسے دے کر سکو صبح بادشاہ بھی حاضر ہوگا خدمت میں وزیر گیا تو وہاں طالب تالبل میں اور پریشان بیٹھے ہوئے ہیں اس نے کہا بادشاہ سلامت نامت میں تمہارے لیے پیسے بھیجے ہیں اور صبح خود بھی آئے گا ہم نے پیسے لیے اللہ چونکہ رہب مدد آئی ہے اور آئی ہے ایسی چیز کو برباد نہیں کرنا ہوتا آرٹ شیخین ہی کون اس کو خدا تو لو لے گی آگ قبل اس کو قبول کرنا ہوتا ہے پھر وہ ورنہ اللہ کی مدد اللہ کی ناراضگی ہو جاتی ہے ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ مروانہ میں تھے تو نازی برجان صاحب ان کے خلیفہ ہیں وہ دودھ کا ادیہ لے کر آئے وہ کہتے ہیں اس سے پہلے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ مدینہ والوں کا ادیہ قبول کرو مدینہ والوں کا ادیہ قبول کیا سر خیر جو لیا ان سے مشورہ کیا کہ اگر ہم یہاں پر رہ گئے تو یہ بادشاہ جو ہے ہم لوگوں میں پیر مشہور جائیں گے مولانا صاحب مربادت ہے کہ پیر سے پیر بن جاتا ہے یعنی باقاعدہ تالک مالا پیدا کیے ہوئے ہوئے لوگ اور خلاف سے ملے ہوئے لوگ اور پیر بننے کے بعد احتیاطی کی زندگی میں شروع کی تو مارفت خطب ہو گئی اس لیے پیر بننے کے بعد بھی سب سے زیادہ ہدایت کرنے کا نگاہتاج کا اور حفاظت کا محتاج تو خود ہے کہ باشوں کی زندگی بن جائے اور خود تو تباہ ہو جائے فائدہ کیا ہوا اس لیے سب سے زیادہ بدگمانی اپنے نفس سے کرنی ہے سب سے زیادہ بدگمان اپنا نقش ہونا ہے کہ یہ ہلاکت کی طرف نہ لے جائے خیر وہ بار پوچھ ہو گئے وہاں سے دوسری جگہ چلے گئے تاکہ ہمارا سبق جو ہے یہ اصول علم کا جو ہمارا اس وقت کام ہو رہا ہے یہ نہ رہ جائے چلو ایک لطیفہ اس پر آ گیا تو آپ کو میں داعث ہوں دو طلب علم گئے تھے تو ایک نے علم حاصل کرنا شروع کیا دوسرے نے گاؤں کو کسی نے سمجھایا پیڑی مچیری اس طرح ہوتی ہے اور یہ وہ ہے تو اس کو بگا دیا تو سے جا کر تصوف تو نہیں سیکھا تصرف سیکھا ایک تصوف ہوتا ہے وہ اپنی بات میں کس لائے کہ اندر سے اکلادینا ریا یہ دورو اللہ کا تعلق اللہ کی محبت ہمدردی کر کھائیے اندر داخل ہو جائے آدمی جو ہے کثرت ذکر اللہ کا دھیان حاصل کرو شریعت کے ہمارے پر پکو جائے یہ چار باتیں تصوف ہے باقی یہ تصرف ہے آدمی کے دل کو علاج ہی ہے اسلائی جی اسے زبان ضرور مجھے کہہ رہا تھا کہ آدمی کہہ رہا تھا کہ اوہ تاس تو سپت فلاں سے میں بیت ہوا تھا اگنا میں بیت نہیں تھا اس کی مسجد بنا رہا تھا کہ میں نے کرنڈی سے جو اینٹر رکھنا شروع کی دا ٹوین سوروشن صحیح سے ذکر جاری سارے لتاب پھڑکنے لگے لتاب کا پھڑکنا ذکر نہیں ہے جناب لتاب کا پھڑکنا یہ ذکر نہیں ہے یہ ایک تاثیر ذکر ہے اور دھیان پیدا کرنے کے لیے مددگار ہے ذکر جو ہے ذکر تو وہ دھیان ہے اس وقت وہ تو سدا توڑ رہا ہے اور اس وقت اللہ کے دھیان کے لیے واکیم الوز نبل قسط والا تفصر المیزانے سامنے آئے اللہ کی رضا اللہ کے, لیے کے لیے اللہ کے دھیان کے نظیر صاحب نے کسی لیا ہوا ہے اور وہ جب مانگنے کے لئے ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے آپ یہاں جو اللہ کی رضا کے لیے خاموشی اختیار کرے دل آزاری نہ کرے یہ اللہ کا دھیان ہار اٹھتے بیٹھتے بولتے توڑتے قریبی ہو جانا کہ اللہ میرے سامنے ہے حقیقت ذکر یہ ہے حقیقت ذکر یہ وہ دل کا پھڑک جانا ہاں اس کا کا پھڑکنا اس گندے کا پڑکنا آجی نا س نیچے گوشت کا پھڑکنا یہ حقیقت ذکر نہیں ہے یہ تاثیر ذکر نہیں خیر طالب علم نے تصرف سیکھا یہ طالب علم نے تفصیلوں کرایا تو وہ آگے دریا تھا دریا پر کشتی میں دیر تھی یہ تعلیم سیکھا تھا تصرف والا استعمال کی دریا سے پار ہو تو کشتی نے تصرف والا جو تھا کیا حاصل کر گیا مدرسے میں دیکھا جی دیکھا ہم نے دریا جیسے اسی پار کی تو آٹھ آنے کا کام تو نے سیکھا ہے میرے سوچ اور ہم اللہ کے بھر سے قرآن عزیز پڑھ کے آئے جی؟ تصرف اور چیز ہے تصرف اور چیز ہے نا جی؟ نا؟ یہ تو اپنا ڈزم اسمرزم قسم کی چیز ہے پہلے زمانے میں یہ نام نہیں تھے پہلے زمانے میں تصرف کہتا تھا ہی. تصرف تبجو کہ آپ اس کے جائے اپنا جائے تو نہیں پیچید کا نام ہوگی خالی ایک جگہ ملاقات ہی میں نے کہا فلانے آدمی نے بڑی گڑبڑ کی نہیں کہا وہ تو خلا فلام کا خلیفہ ہے تو میں نے کہا نا وہ وہاں تو صرف پڑکنے سے خلافت مل جاتی ہے اور مراض صاحب کے ہم اس کو بیس کرایا تھا وہاں تو اصلاح ہوتی ہے تب خلافت دی جاتی ہے اور وہاں تو پھڑکنے سے خلافت ہو جاتی ہے ساری فڑکیں پوری ہو گئی ہیں جی؟ تو ساگر صاحب کہہ رہا ہے جی سلسلہ آیا سلسل ہے ہمارے جی؟ اصل میں سلسلہ ہے ساگر جی؟ صاحب بیٹھے ہیں سلسلہ ہے جس نے کہہ رہا سلسلہ ہے انہوں نے کہا کہ وہ ایک پرچا ہے سلے کے بزرگوں کا اس پڑتا ہے. بس. وہ ایسے ہے. اور ایک آدمی تو ایک رات میں ہی پہنچ گیا ایک رات تک پہنچ گیا پہنچ گیا. جھٹکوں تک پہنچ گیا تو جھٹکے تو لگتا لگ نہیں ہے صاحب, صاحب نے اس لگا دیا خارا صاحب جھٹکا مار دیا جیل صاحب نے چیخ مار دیا جی تو یہ تو تالک مالا نہیں ہے رجی ٹھیک ہے رجی تو میں بار بار سنایا کرتا ہوں سعودی جی عرب پہ ہم سے تو مجھے بعد دعا ہوئی تھا ایک ڈاکٹر صاحب بہت رویا. تو دوسرے نے مجھ سے کہا کہ اس کو رونے پر نہ کرنا بڑا قصاد ہے پیسوں کے بارے میں بڑا قصاد ہے بالکل اس میں کسی نہیں کرتا. <laughs> کی رعایت نہیں کرتے ارے نرمی کی اس کو مل گئی ہے اور سکتے آج دیکھ اللہ کی موت ہوئی ہے تو وہ جلدی آ جاتا ہے کرونا جی؟ آ جانا ابھی تالک مالا نہیں ہے اچھی بات ہے جی؟ کفیز میں لدا میں آنسو کا نکلنا اور یہ فضیلت آئی ہے ضرور اللہ کے تعلق میں رونا لیکن رونا یہ بنیاد نہیں ہے کرونا تعلق مالا ہے تالک مالا سے رونا ہو تو تاثیر اور فائدہ ضرور ہے لیکن یہ ہے کہ تو خیر جی اللہ تباز اپنی ذات اپنی ذات سے تکوا اور فریض گاری پر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ غیر سے روزی لوگوں کے دلوں کو مسخر کرے گا وہ آپ کی روزی آپ کو پہنچائیں گے اور آپ کی روزی آپ کو دے کر چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ غیر سے بندوبست بھائی صاحب اللہ کی مقررمایا ساتھ پا گئے کہ پہلے ہمارے علاقے میں سے لوگ پیدل اور گردوں خطروں پر مارنے جاتے تھے مل کو بڑا مشکل رابطہ ہوتا تھا اور بعض وقت برف باریوں میں پھنستے تھے اور بڑی مشکلات لگتے تو ایک خاندان پھنس گیا وہاں پہاڑوں میں تھاکت فاکا ہوا ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایسے پلاؤ کی ایک وہ برتنے تو اس طرح پاس آ ہمارے اور کچھ ہاتھ نظر آیا پکڑا کچھ نہیں آیا اور وہ بس والے کر کے چلے گئے بتایا کہ وہاں پر اس علاقے میں جاتا ہوتے ہیں جنات ہوتے ہیں اس علاقے میں تو جنات کے ذریعے سے اللہ نے مدد فرما دی آثار میں اور عزیز میں بڑے واقعات جنات کی مدد سے آئے ہوئے ہیں تو اس پر تصویر بھی ہے بزرگوں کی آئے. عربی میں ہیں اردو میں تب جمہ ہیں کیونکہ وہاں سے جو ہے تو اللہ نے غیر سے مدد فرمائی اور جب اس کے لیے آدمی ہجرت کرے گا اللہ کے رستے میں نکلے گا مار جان خرچ کرے گا اور پھیلانے کی فکر جب لے گئے خیز کی برکت سے اللہ تبارک و بہتالہ پھر کفر کو توڑے گا <تصفح> اس قربانی دے گا اپنے مال کی جان کی وقت کی اللہ کے سب نکلنے کی گھر بار چھوڑنے کی اور جو جو باتیں ہیں اور اس کی مثال من اصل والی روزی کی بنی شری کو جو من اصلوا ملا ہے تو یہ ایمان اور امال کے لیے اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے سے ملا ہے حالات ایسے آ رہے ہیں کہ اللہ کے حکم کو لیتا ہے تو فقر و فاقہ ہے تندرستی ہے مصیبت ہے تکالیف ہے جان جانے کا خطرہ ہے اور حکم کو چھوڑتا ہے تو ساری چیزیں ملنے کے حالات اب آزمائش ہوتی ہے آزمائش تو یہاں آتی ہے اب اللہ کے حکم کو لیتا ہے آدمی اور نہربانی کو چھوڑ کر قربانی کے لیے تیار ہوتے تو اللہ تمہارے پھر اپنی خاص مدد سے کسی کے ذریعے مدد نہیں ہو رہی آپ برائے راس آسمان سے روزی میں اللہ کے لیے وہ آئے تو نہ کہ مرا گا مسا جی حاضرفی سبیر اللہ حاضر فی سب اللہ دن فی الحال کے مراغم وہ صاحب جو اللہ کے لیے ہجرت کرے تو اس کو اللہ تعالی فراف روزی اور رہنے کی کشادہ جگہ عطا فرمائے گا کشادہ جگہ رہنے کی اور فراف روزی وہ جی. سیار صاحب سے علاقے سے ہو کر آیا نا تو کہہ رہا تھا کہ مودی جی خالد صاحب کا چارے شریف میں مکان ہے چار غریب میں اکیلے کا مکان ہے میں کہیا بلکہ پورا ایریا جو ریاست ہے ایک سو ساٹھ کنال میں تو میں نے کہا یہ وہ مراغ مما ہے جو اللہ دیتا ہے شری معاجرین کو اللہ نے کہا کہنا مدینہ منورہ میں مجاق کہ ایک کپڑوں کے جوڑے میں جت ہوئی عبد الرمان رضی اللہ عنہ کی اور ساٹھ ہزار غلام آزاد کیے ہیں ساٹھ ہزار خاندان آزاد کیے ہیں اور چالیس چالیس پچاس پچاس ہزار روپے کے صدقے روزانہ کے اور سارے جہادوں کے خرچے برداشت کر کے اور افات جباز میدا سے سیمت آٹھ آٹھ لاکھ نقد یہ ایک بیٹے کو ملے ہیں اور سونے کی کیٹیں توڑتے ہوئے آنکھوں پر چھالے پڑے ہیں بیٹوں کے اور زمینیں جائیدادیں اس کے علاوہ یہ کمائی ہے تقویٰ کی تو اللہ تعالیٰ ایسے کی کمائی کا بندوبست کرتا ہے ہمارے یہاں امال میں ہمارے گڑبڑ ہوتی ہیں ہم پاس جو سختیاں تکلیفیں آئی ہوتی ہیں نا اللہ والوں کو چھوڑ کر کے ان کا ازماری کے طور پر آتی ہے باقی ہمارے امال میں گڑبڑ ہوتی ہے کہیں نہیں کہ ہم نے گڑبڑ کی ہوئی کی ہوگی پکڑنے ہوتے ہیں ہم برکتی ہوئی منو سلوا اتراغیب کی روزی اوس اللہ کے عظیم کے لیے ہجوت کی برکش معاجرین کو پالا اللہ نے ہجرت کی برکت یہ آپ کے سامنے ہمارے زمانے میں گئے گزرے دور میں کوئی خاص ذمداری بھی نہیں تھی صرف اللہ کے نام پر ہجرت کی انہوں نے آپ سے زیادہ مزے کر رہے ہیں یہاں پاکستان کیا پی رہے ہیں آج مزے کر رہے ہیں اور جب آدمی آتا ہے کتاب پر آتا ہے کلّا گزین کو نافذ کرنے کے لیے چلانے کے لیے آدمی جان کی بازی لگانے پہ آتا ہے کتاب پر آتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی کا بندوبست غنیمت مت سے کرتا ہے کافر کماتا ہے اس کی کمائی ہوئی سبزیوں کی کمائی اس کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قدموں میں ڈالتا ہے تو یہ مجاہد کے مال کی برکت ہوتی ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ ساتھ بھائی بھی ہیں اور ان کی بیوی اور حضور صلیم کی بیوی رضما بہنیں بھی ہیں جی کی وفات پر جو ہے طریقہ کی زمین قرض اتارنے کے لیے بیچی گئی ہے وہ دو کروڑ بائیس لاکھ کی بیچی ہے درہم اور ایک درہم جو ہے ایک پٹا چار چاندی ہوتا ہے ایک بٹا چاندی ہوتا ہے آج کل بیس روپے کا ایک درم ہے اسی روپے تو جی تو بیس روپے درم ہے ضرور دو کروڑ بائیس لاکھ بیس ہے جی دس حضرب دو کتنا ہو گیا جیسے چالیس کرو یہ تو بیچیے اور اتنا بڑا زمیندارہ تھا کہ ایک ہزار غلام یہ کھیتوں میں کام کرتے تھے ایک ہزار غلام بارہ ہزار گرم جمیل دورہ کیا ہے اس کو یاد ہوگا بخاری شریف میں کہاں لکھا ہوا ہے چند یاد یاداشت کی باتیں چند تصویریں بتا چند سینوں کے مولانا وحنت کر رہا ہے چند نے تصویریں بتا چند سینوں کے ٹکور بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا چند میری باتیں یاد ہیں جی, کو آپ کو سنا دیتا سن. ہوں آواز آ رہی ہے مومو سر آپ کو بیٹھنے کا کیا فائدہ یہاں جگہ خالی بیٹھی ہے اس پہ شیطان بیٹھنے کے, بیٹھ کے چھوڑ دیا گیا ہونا آپ کو آواز آ رہی ہے آپ کو آ رہی ہے جی. ان کو والے بزرگ ہیں پیچھے ان کو آواز آ رہی ہے سمجھ بھی رہے ہیں کہ نہیں کیا جو ہے تھوڑا بلی محمد صاحب اس بار سمجھتا ہے تو نہیں ہے بعد میں جو ہے پھر فت لکھا صادر کرتا ہے اور لڑیاں کرتا تو کیا بات تھی ہاں کہ بہاری شریف میں اس کا سرخی لگائی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہ مجاہر کے مال میں کیسے برکت آتی ہے اس کے لیے جو حالات ہے اس کا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے بھی حالات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافر کے مال کو غنیمت بنا کر قدم میں ڈالتا ہے ٹھیک ہے نا اور اللہ روزی کا بندوبست کرتے ہیں یہ پیشہ ہے ہاں اور صاحب نے پیشہ اختیار کیا ہوا ہے یہ جی. نوکری کرتا ہے ان کہنا ڈیوٹی الگ الگ آتا ہے صبح اشراق کے بعد سجے نگر کا یا وہ یا وہ پڑھتا ہے اور پیسے آ جائیں فل بزرگ آئے نے بتایا تھا یا وہ پڑا گا سجے میں گر کر تو میں پڑھتا ہوں جو پڑھتا ہوں وہ ڈیوٹی لگ جاتی ہے اس کیسے سے پیسے آ جاتے ہیں میں نے کہا بزوں نے ہمیں آپ سے اتنے سال پہلے سکھایا تھا اور دوسرا سکھایا تھا کہ اس تو آئیں گے لاکھ روپے ہوں گے اس کے اور بیچ میں جو ہے تو میرا ہوگا پڑھیں گے اور اس میں سے اتنے میرے ہم نے تکرار کلمات سے بھی سبیلا ملک اس طرح روزی ہو جاتی ہے تکرار کلباد کے تکرار کرنے کی برکت ہے چلا کر لیں تو لنگر چل پڑے گا یہ بھی ہو جاتا ہے لیکن برکت والی روزی جو ہے وہ سوچی تو مجاہد کا مال یہ غنیمل کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہے مل سے دیتا زمین ہے اور خوبصورت عورتیں سارے نظر مدل خوش ہو گیا آگے کہ ہمارا بھی کوئی بندوبست ہو جائے گی تو میں عورتوں عورتوں کی باتیں کریں لڑکے خوش ہوتے آ کر بیٹھا ہوتا ہے تیرے پاس آ گئی کہ جس وقت ایران کی شہزادی شیربانوں کس کو کس کے حوالے کیا جائے یہ اس کو امام حسن امام صلی اللہ علیہ وسلم کی. امام حسن کے حوالے کی گئی شیربانوں ایران کی شہزادی کیونکہ باندھیوں کے تقسیم کا یہ قانون ہے کہ ایسے آدمی کے حوالے کی جائے جو اس کی ٹکر کا ہو اسے سنبھال کر اس کے حقوق ادا کر اس کے پاس رہ کر رختی تکلیف نہ ہو دکھ نہ ہو یہ غلام باندھی ہمارے پاس ادارہ ہے ٹھیک ہے جی اس لیے بزرگ جنکوں والے ہیں ان کے ضلع میں آتا ہے کہ غلام گان کا کیا قانون ہے جی نہیں غلام باندھی اٹ از این انسٹیٹیوشن یہ ہمارے پاس ہے کہ ادارہ ہے جس میں وہ بیاسرا لوگ جن کے نے لڑ کر مر گئے اور بیاسرا رہ گئے ان کو سنبھالنے کا اور ان کی کفالت کا اور ان کا حقوق پورا کرنے کا ہمارے پاس ادارہ ہے لہذا کہ اتنے قیدی بنے ہیں یہ فلفاء راشدین کے جہادوں میں عورت کے اور کوئی آپ کو غلام نہیں ملتا ہے کوئی غلام باندھی نہیں اتنا آزاد کرنے کا آپ کا رواج تھا عورت کی تربیت کرنے کا رواج تھا کہ ان کو ایسے مسلمان بنایا ہے اور ایسے مفید شہری بنایا ہے اس کی مثال دان <سلام> <دنبستی> کا پہلا بادشاہ کون ہے جی؟ <سلام> کوئی بتایا نا <نہ> سارے مجھے <بجنبستی> کوت دنیا اس کو کس نے بٹھایا ہے نا غوری نے بٹھایا گانشین کر کے گوری نے بٹھایا صبح لغوری میزائل ایسا نہیں بنانا جی اس نے آ کر خون کرایا اور غزل غزل میزائل بن رہا ہے تو نہیں بنا دیں غوری قدیر خان کے ہے. قوم ہے نا اس لیے اس نے ہولی کو پہلے کیا ہے محمود وزری کا ترجہ پہلے تھا, تھا. تھا. اچھا تو خیر جی وہ ہاں قطب یادب جو ہے یہ جی نشاپور کے قاضی کا غلام ہے نشاپور کے جو قاضی صاحب تھے ان جج جو تھے اسلامی حکومت کے نشاپور کے قاضی صاحب کا غلام ہے جی قطبین یادو تھے اور ایسی تربیت کی ہے ایسا سنبھالا ہے پالا ہے اس کو کہ ہندوستان کا پہلا بادشاہ بنے گا جی بازار سے کہاں پر پڑے گی لاہور میں کہاں پر گی جی انگلی بازار میں ہے بازار وہاں پر ہے اور ایسے ہی شمس الدین التمشی غلام ہے جی ناصر الدین محمود غلام ہے جی تین ہو گئے اور کون کون سے جی اس کو خاندان غلامہ کہتے ہیں ہندوستان کا خاندان غلامہ پھر <تصفح> غلاموں کو ایسا مسلمانوں نے پالا ہے پڑھایا ہے سکھایا ہے تربیت کی ہے کہ حکومتوں کو سنبھالنے تک پہنچایا ہے اور پھر یہ بھی کسی نے نہیں کہا کہ غلام کو کیسے بادشاہ بنایا جائے میرا بیٹا کیوں نہ بنے جب سنبھالنے کی صدا غلام میں تو اسلام کا حضول ہے کہ وہ ہوا گیا ہے تو خیر یعنی یہ اللہ تبارک و تعالی غنیمت سے روزی دے گا ان افراد کو جو اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے جان کی بازی لگائیں گے اور ان کا روب دبدبا اور, دب دب اور داخ بٹھائے گا اللہ کفار پر یہاں جو مسلمان ذلیل ہو گیا تو اس کی ذلت کی وجہ اپنے ملک کو دیکھیں دو سمجھ میں آتی ہیں ایک تو سودی نظام قبول کرنا امریکہ کو ایک ہمارے اوپر ضلعت آئی امریکہ کو سودی نظام قبول کرنے سے اور ایک اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے اتنے اصل ہوتے ہوئے ہم ہمت نہیں کر رہے کہ اللہ کے دین کے لیے ہم جہاد اور قتال سے لیتے ایک مفروض بدماش بیس آدمیوں کے ساتھ تو پورے علاقے کو اور پوری پولیس کو سب کو پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں ہاں جی رکھتے ہیں پریشان کرتے ہیں کسی کے قابو میں نہیں آ رہا ہوا. دس بیس آدمی ہوتے ہیں اور وہ جو ہے سب کو انہوں نے مصیبت ڈاری ہوئی ہوتی اور ہم کروڑوں کی تعداد میں اور ہیں اور اسلیہ ہمارے پاس ہیں. ہاں جی؟ اور سچ بات ہے ہمارا جوان اور ہمارا فوجی وہ بزدلی نہیں کر رہا ہے ہمارا نظام اور ہمارے سیاسی لیڈر بزدلی کر رہا ہے کے اندر ہمت نہیں کوئی ہمت کر کے کھڑا ہو جائے آج اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جائیں گے کہہ رہا تھا کیا لوگ میں نے حال ہی ہوگا کہ تین شہروں میں تین بڑے گئے کھڑے جائیں وہ اس وقت مجھے آئے ہوا تو غصہ میں نے کہا شلوار اخار کے کی طرف منہ امریکہ کے طرف کو کہ یہ میرا پیشاب کالا لو آ سود مانگتے ہو سود کیس مانگتے ہیں ایک بار کہہ دین کھڑے پھر دیکھیں سما لئی کمبرا بلین وہی اللہ گم جناتی ہوں اللہ کمہارا ایسی مدنے اللہ تعالیٰ کرے گا ایسی مسلا ہوں ایسی ہوں گی ایسا غلبہ لے گا آج اس دوس کافر کو ہم نے جو ہے تو دنیا کے چوکری بنا دیے جیسا کہ مالیا کے سب سے دوس آدمی جو اور شریف پہ ہو کر بیٹھ جائیں اور دند نہ تو وہ پھر رہا یہاں پر امریکہ تھا اس میں نیا نہیں آیا تو آشرم پتنی تھا پاس مسجد تھی اس پہ کسی سیاسی پارٹی کے آدمی نے قبضہ کر لی وہ کہتا ہم اس پہ وہ بنائیں گے مسجد تھی اس میں ہماری غیر موجودگی مسجد پر سامان ڈال دیا گیا آپ یہ پانی پارٹی والے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ لاج بنائیں گے نہیں میں کہتا تم پانچ چھ آدمی میرے ساتھ نا ان کو لے کے میں گیا میں نے نکالا سارا سامان سامان نکالا تو وہ آدمی آیا اس جب بات آتا تھا باغی پارٹی مارٹی سے آگے نہیں کھڑی لے کر آتا تھا اور خیال تھا کہ پہلے جب میں نہیں ایسی بات کرتا آخر پند لگتا تھا میدان چھوڑتا تھا تو اس کے میں نے کرتا دے تھا جماعت نا میرے ساتھ میں بولوں کو میں نے کہا ہوتا ہے کہ تم ویجلنٹ رہا کرو بالکل ایکسٹرا آنکھ لگائیں گے اور اگر موقع ہو گیا تو بیا بچہ چاہتے گزارا گھنٹہ بہتر گزار کر سونا پڑے گا سیاحر صاحب کے والد صاحب تھے بدر بیستے جی کبھی جاتے تھے روٹی کی میرے سامنے دو مفرور کے ساتھ مقابلہ کر کے دونوں مسود کیا تھا کہ آپ سے کہا کرتے تھے کہ بچیا نا بغیر اور جانچ موقع راشی نہ کہا کرنٹ ہونا اور اس سے پہلے پھر اس وجہ سے بجلی کی بس فرس بات تم نے بس ضرب لگا دی بادل کا گوں نکال کر چڑھا اس کے اندر کوت کیا ہے بادل کے اندر پہلا حکومت اللہ کہ تھا کہ دس کے مقابلے میں لڑو نہیں یقم من سورتوں پر جائے ہاں جی جنگ لیبو ہاں میں آتے ہیں اگر بیس ہو تو دو پر دو سو پر لے گے یعنی بیس آدمی دو سو کے مقابلے میں لڑو گے ایک آگے تمضوافا کہ تم میں کچھ کمزور ہے اس لیے جو ہے تو اب جو ہے یہ ہوگا کہ ایک دو کے مقابلے میں لڑے دو کافروں سے کوئی مسلمان بزرگوں سے پیٹ کر اگر بھاگے تو اس پر گولی چلاؤ کا مسئلہ دو کافرانا کوئی مسلمان تختی تختی تخ دے بند گزار کو اور خیر یہ موتا میں دو ہزار دو لاکھ کے مقابلے میں لڑے ہیں اور موتا میں اور بس روایت اگر کسی کو یاد ہو کسی نے آیا تو صاحب کی جگہ پڑی ہو میرا خیال ہے اس میں بیس ہزار قتل کیے ہیں ساٹھ ہزار ہے بیس لاکھ بیس ہزار قتل کر کے پھر باقی کو کو بکایا باقی میدان چھوڑ کے باگے ہیں تو بھائی اور دوستوں اللہ وقت لائے دل میں اس کی نیت رکھیں جس نے دل میں جہاد کی نیت بھی نہیں رکھی ہے نہ جہاد کیا نہ جہاد کی نیت رکھی ہے یہ برود اکامت ایسے حال میں اٹھے گا اس کے بدل میں ایک سوراخ ہوگا اور دوسری یہی بہول ہے کہ برود اکامت ایسے حال میں اٹھے گا اس کے میں زخم ہوگا جس نے جہاد کی نیت کی جہاد کیا نہ جہاد کیا نہ جہاد, جہاد کی نیت رکھی تو انشاءاللہ اس کی نیت رکھیں اللہ وقت لائے جب اس باطل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر ہم بات کرنے کے قابل ہوں اور انشاءاللہ ہماری نیت ہے یہ کچھ حالات ایسے ہیں کہ بسی عالم ہے آگے ایسے لوگ آئے ہوئے ہیں کہ جو ہمت نہیں کر پا رہے باوجود وسائل ہونے کی. اس سے کم وسائل میں صابۂ کرام نے کیا ہے آج شاہ شاملی کی خانقاہ میں اس میں ہے تھانہ بھون کی خانخواہ میں توفیقی میں آج ابی رحمۃ اللہ علیہ آبر جابن شعید رحمۃ اللہ علیہ ولا محمد خانوی رحمۃ اللہ علیہ ولا قاسم نوتی رحمۃ اللہ علیہ رشید احمد گنگوی رحمۃ اللہ علیہ پانچ افراد بیٹھے ہوئے تھے اور فطر پر غور اور راستہ نرض کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں اس بشارتیں یہ سو سال کے بعد کارن بدلتا ہے تو اب لڑیں تو محمد خانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیت تھے انہوں نے کہا وہ خائل نہ ہو اور لڑنے کے بعد اپنے ختم ہونے کے اور بادل کے مٹنے کے حالات نظر رات میں نہ رہے ہوں تو جہاد کی فرضیت فرضی نہیں ہے اقدال کی فرضیت نہیں ہے تو لہذا فتوا میرا میں فتویٰ نہیں کہہ سکتا فتو ان کے چلتا تھا نار فتعی صاحب کی ہوتی تھی جو شروع حضرت صاحب کا ہوتا تھا اور فتوا جو ہے تو وہ محمد خانی صاحب تین یہ تین سوچون تھے نا تھانہ بو کے خانقان ابھی بھی تین حجرے ہیں وہاں ہر ایک ایک ہجرا ہوتا ہے کھڑا ہو تو آدمی سر کے قریب اور لٹ ہو تو اتنی جگہ یعنی کوئی چھ فٹ لمبائی کا تین فٹ چوڑائی کا اور وہ سات فٹ اونچائی کے حجرے ہیں پارک اس میں ان کی عبادت کے اور ان کے ذکر کے بعد میں ذکر کرتا ہے نا جب سارا درواز کے ساتھ گونجتے ہیں تو اس جاری زکر کے ولاس رکھتا ہے جی؟ خیر جی سب اللہ مریض ہو رہا سر سروس پر خیر جی کیا بات تھی ہاں سوادت نہوسی رحمتہ اللہ نے کہا کیا کہ ہم 313 سے بھی کم ہیں ایسے جوشی ایمان کے ساتھ کہا کہ شیخ محمد خارمی صاحب رحمۃ اللہ جیسے محتاط فقیر نے بھی ختو دے گیا لڑنے اور شاملی کے میدان میں جو جنگ ہوئی پھر عالی صاحب اتنے کمزور بدن کے تھے قالباً پانچ فٹ کٹ تھا بارہ سال کے بچے کے برابر بدن بدن بھی کمزور کٹ بھی اتنا اور تلوار لے کر خود میدان میں لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے عمر بھی اتنی ہرکار کے ہوا آدمی جائیداد کیا ہوا تو یاد کے ہماری طرح آدھا اثر گوشت خیا وہ تو نہیں ہوتا ہماچا جاوید صاحب کی طرح خالد صاحب کی طرح پہلوان بناؤ پھر بناؤں کہتے ہیں درد شاید جتنی کمزور کہ جو چوپر میں گولے ہوئے اور شور ہوا اور آگے بڑھے تو شکر گر پڑے پھر جو اٹھا تو پھر تھوڑی دیر کے لیے جہاد کے میدان میں خوف آیا کرتا ہے اور اس کے بعد بعض پھر اللہ کا بندہ پھر شہر ہوتا ہے پھر کوئی پتہ نہیں چلتا سر پھر روک کر لڑے ہیں تلوار لے کر پیسے لڑے ہیں آگرہ نانزی رحمت اللہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے اس کے سوانے میں کیا گولی آئی روتنے کی سر میں نا تو انہوں تیسے کیا خون میں تھوڑا سا نکلا لے کر کی شان پتنی گودی کہاں کہ یہ کیا ہوا اللہ نے سر کو صحیح تھا میں آگے بڑھا تو لڑتے لڑتے کتنا مضبوط انگریز کا فوجی آ گیا اتنا گرانڈیر بڑا موٹا مجھے خیال ہوا کہ بس صاحب ان شاء اللہ شہادت اور کہتے وہ جب آگے بڑھا تو میں نے کہا پیچھے دیکھو تو اس تاریخ سر پیچھے کی اور میں نے ہماری تو سبحان اللہ تو خیر یہ ایسے ہی بھائی نام نہیں روشن ہوا ہے جان کو بے قیمت کیا ہے اللہ کے راستے میں جان کی قیمت عشق میں ہے دوست کُس ندی دے جان فضا سے سر و بالے دوست جان کو بے قیمت کیا اللہ کے راستے میں جان لگنے کی ضرورت ہو اس کو لگائے تب یہ بات ہوئی ایسے ویسے نہیں ہوگی نہیں مقصد میں آتا دل میں اور بدن میں مجائزہ لے اور جو ہے دماغ میں فکر ہو زبان پر ذکر ہو صحبت صالح ہو گناہوں سے پرہیز ہو تو پھر دیکھ لگی کی کیسی مرض نہیں آتی ہے نب کا شاوت ہے جو شاور کے جذبان پر غالب آ جاتے ہیں کیا, کیا کیا کرنے کے لیے کھڑے جاتے ہیں کیا تجے شیطان گھر سے پکڑ کراتا ہے تم سے گناہ کراتا ہے کیا <سؤال> تو خود کرتا ہے اور جذبہ جنرل تاری ہو گیا کیا وہ پکڑ کر لے زور سے لے جا رہا ہے کتنا دوس ڈلا ہوا ہے اس کے آگے ہتھیار ڈالتا ہے جذبے کے آگے اس سے بڑی دوسری کیا ہو جذبہ اٹھا اور تینے ہتھیار ڈال دیا یہ کوئی کوئی وہ ہے ہیلتھ کی بات نہیں طالب علم کا واقعہ سناتے رہے تم سال میں ایک دفعہ سناتے ہیں طالب علم والا واقعہ کم ہی بادشاہ شکار پر گیا تھا سخت طوفان باد و بحران ہوا کافلا پکر فکر ہو گیا جی اور بیٹی بادشاہ کی بھاگتے ہوا ایک جھونپڑے میں پھنسی جو دیکھا تو طالب علم ہے علم سمیلا مدی صاحب کی طرف تھا نہیں جی؟ وہ طالب علم تقویہ بات سیکھنے کے لیے مدرسے میں تھا ر کالے عرب یاد کرنے کے لیے تخوا سیکھنے کی خیر جی آپ اندرا ہے تاریخی ہے خوبصورت عورت ہے تھوڑی دیر کے بعد چراغ پر ہوں رکھتا اس طرح پیچھے کر لیتا آپ رات میں کئی بار سے چراغ پر ہوں رکھی پیچھے کی صبح کابلے کو سمیٹا گیا لڑکی یہاں سے برامد ہوئی اس کو گرفتار کیا گیا اور فیصلہ یہ ہوا کہ اس کو بس قتل کرتے پہلے ایسے کہ کوئی بدنامی کی بات مشہور ہو تو لڑکی نے کہا کہ قتل کرنے سے پہلے مجھے ایسے بات کرنے کا موقع دیا بات کرنے کا جب موقع دیا تو اس نے کہا کہ آپ رات کو چراغ کی ضرور عمری کیوں رکھتے تھے تو اس نے کہا میرے دل میں تیاری طرف جذبائی شاہانی عورتہ تھا نفس ترغیب کر رہا تھا کہ آپ کیا دیکھتے ہو آپ یہ تنہائی یہ عورت ہے تو کیا میں سے کہا اس کو ذرا دیکھو اس کو برداشت کر سکتے ہو تو آپ جہنم کی آگے برداشت کر سکتے ہو. تو جو جلتا تھا ہاتھ نس کو ازیت ہوتی تھی تو نفس سے وہ خیال دور ہو جاتے تھے پھر جب درد ہو جاتا پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ سر اٹھا دیتے پھر میں رکھتا تھا اس لیے ہمارے ہاں جرمانے کے قید کی, کی سزائیں نہیں ہے جی زیادہ ہمارے ہاں بد بدوی سزائیں ہیں اسلام میں سنسار ہے اور جرے ہیں یہ ہاں جی بدوی سزائیں کیونکہ نفس جو ہے یہ بدن کی ازیت سے چیز ہوتا ہے بدوں کے جب ازیت پہنچتی ہے نا ازیت جسم ازیت جسمانی اور ازیت مانگنی رسوا ہونے کی ازیت بےزت ہونے کی ازیت سے پہنچتی ہے کہ عوام کے سامنے اس کو بےعزت کیا جائے تو یہ دو اذیتیں جو نفس ہیں اس کو برداشت کرنے کی بس میں ہمت نہیں ہوتی ہے کہ میں رسوا نہ ہوں اور مجھے جو ہے تو تکلیف نہ پہنچے تو اس لیے ہمارے ہاں درج لگانے کی سزا ہے اور لوگوں کے سامنے کھڑا کر کے لگانے کی سزا ہے تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ تائ فتح من دیکھے اس کو ہاں جی کہ اس کو کرو کہ ساتھ کرو اور سنسار کرو اور مومنین کا گروہ کھڑا ہو کر اس کو دیکھیں تو سب گدلوں پر بدداشت تاریخ ٹھیک ہے تو اللہ تبارک تبارا اللہ قبول فرمائے یہ تھوڑا کسی کسی دن گاؤں شور پوگا کر لیتے ہیں اس کے بعد مدالث والوں کی خاطر کیا تھا تو بدلا صاحب نے کوئی فکر نہ کی تھی جی. مدال صاحب نے کوئی بھی آ کر دیا جی وہ سب آئیں گے اچھا جی تو خیر جی یہ سنتے بولتے سنتے بولتے سمجھنے کے اللہ توفیق دے گا سمجھ گیا تو اللہ بھی توفیق دے دے گا اور عمل ہو گیا تو انشاءاللہ شاء بات اصل ہو گئی تو نتائج سامنے آ جائیں گے ٹھیک ہے نا سننا بولنا سمجھنے کے لیے سمجھ عمل کرنے کے لیے عمل انشاءاللہ شاء اصل ہو گیا اخلاص کے ساتھ تو اللہ نتائج سامنے لا کر دے گا ٹھیک ہے تو اس لیے مایوس نہ ہو آدمی جتنے زیادہ معاشرت کے گناہ کے جذبات کے اتنے تاریخی ہوں اگر آدمی آ جا رہا ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ فرما دوں ٹھیک ہے نا کسی کسی وقت آئی جائے گا ساتھی اس تک بھی دور جام منتظر بیٹھا ہوا جو ابھی تری محفل میں ٹھیک ہے نا جان دے دیں دعا کرتے ہیں ازان دے دیں, دماغ تھوڑا کے وقت وضو کسی کا نہ ہو تو وضو کرنا سر سر آپ عام طور پر سن کرنا جو معاشرے میں چلتی باتیں معاشرہ خراب ہے لوگ خراب ہیں اور ایک اس بات کا احساس ہوں ہے کہ میں خراب ہوں اور میرے اندر کیا خرابی اس کا پتہ چلے گا اور تو خرابی کو دور کرنے کی فکر ہو جائیں گے تو یہ بہت ضروری بات ہوتی ہے کہ میرے اندر کیا خرابی ہے اور خرابی کو دور کرنے کی کیا صورت ہے ہمارا ایک بزرگ تھا انہوں نے کہا کہ خدا کی شان کے بچپن سے یہ گاڑی رکھی تھی یہ گاڑی منڈانے کے بنا بھی سنی ہوا بتایا اور پانچ نمازیں باجماعت اور تصویرات صبح شام پڑھنا اور سورہ سرحاں جمعے کو پڑھنا اور سارے معاملات تو کہتے ہیں کسی نے کہا تھا کہ یہ یان دہلی میں بست الزام الدین میں ایک مولانا لیاز صاحب ہیں رحمتہ اور انہوں نے کوئی مسلمانوں کی بہتری کے لیے کوئی تحریک چلائی ہوئی میرے خیال تک کہ دہلی گئے تو ملیں گے جی. چلے گئے دہلی تو ان سے ملاقات ہوئی تو بالکل غریف اور بستر سے روک نہیں سکتے تھے اور بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے تو کہتے ہیں ان سے ملاقات انہوں نے فرمایا کہ کچھ دن دو کچھ وقت دو تو دس دن دے دی پھر فرمانے کو تو فرما رہے تھے کہ مجھے خیال ہوا کہ اللہ کے فضل سے پوری دینداری کی زندگی اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی ہوئی ہے اور اب شاید یہ جو مودی صاحب ہیں یہ تقریر سکھانے کے لیے ہمیں دس دن کے لیے بھیج رہے ہیں تاکہ ہم تبلیغ کیا کریں اور تقریر سیکھ لیں اس کے لیے تبلیغ کے لیے تقریر ضروری ہے چلے گئے تاکہ تقریر بھی سیکھ لیں جی. مزید ہے تین کام سیکھنا رہ جا کیا گیا ہے یہ چلے ایک دن دو دن تین دن چار دن جو گزرے تو چار دنوں کے بعد خیال ہوا کہ ہم تو بالکل ناقص ہیں ہمارا دین ناقص ہے کریا ہم میں اخلاص ہم میں نہیں تھا اور یہ کس کس جذبے کے تحت ہم کرتے رہے اجازت پڑھتے رہے, رہے. رہے کس جذبے کے تحت پڑھتے رہے نماز پڑھتے رہے کس جذبے کے اللہ کے فضل سے کہتے ہیں وہ ایک کوئی دیہاتی فقیر تھے بزرگ تھے تو ان کے پاس ایک سکہ تھا روپے کا کبھی شہر جائیں گے تو کوئی چیز خریدیں گے اس کی شہر گئے تو دکاندار کو دیا سکا جو اسے دیکھا یہ کھوٹا ہے کچھ بھی نہیں ملے گا کھوٹا ہے تو بڑے روئے اس کا خیال ہوا کوئی غریب آدمی ہے ایک اس کے پاس روپیہ تھا تو ان کو کچھ دلاسہ دیں کچھ تسلی دیں ہو سکتا ہے کوئی ضرورت مند ہو تو کوئی چیز بھی دے دیں بغیر پیسوں کی دلاتا تو سال دلاسا تسلی جب بند کو دی تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ وہ اس بات پر رونا نہیں کیا کہ پیسے چھوٹا نکل رہا ہے کہ مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ ہم تو پھر شامال کر رہے ہیں اور وہ خیال ہے کہ یہاں ہم کر رہے ہیں ہمارے پاس سامال ہیں اس بار کا ڈر ہوا کہ ایسا نہ کہ بروز قیامت ہمارے ہاں مال پیش ہوں سبھی کے لیے کہ کھوٹے ہیں ساری تو اس بات پر آئے ہمارے بھلا فکر محنت صاحب رحمت اللہ علیہ ہوتے تھے تو وہ ان کو کچھ اشارہ رہ بھی ہوا کہ تم حج پر آ جاؤ پاسپورٹ بننے کے لیے گئے پولیس چلے گئے پاسپورٹ بنے بالکل کوئی دنیا کی تعلیم نہیں کچھ معلومات نہیں دفتروں کی کچھ پتہ نہیں ہوگی وہیں تشریف لے گئے پاسپورٹ دفتر میں کہ ہمارا پاسپورٹ بنانے فارم داخل کرتے ہیں آدمی کام ہوتا ہے کہ جی آپ کا پاسپورٹ تو کیسے کیسا آپ کا پاسپورٹ پاسپورٹ نہیں بن سکتا رونا کہ یا اللہ کہ ہم کہ ہم جو ہے تو مردود ہو رہے ہیں کہ ہمیں بلایا ہے قبول نہیں ہو رہا اس لیے پاسپورٹ نہیں بنا رہے تو جو روئے آپ یاد بابو جی آپ نہ آپ کا پاسپورٹ بنا دیتے جبھی بات سے اور روئے تو پھر اس بات پہلے اس بار پر روئے کہ ہمیں موجود ہو رہے ہیں اس بات پر روئے کہ اللہ نے کتنے احسان فرما دیا جی اور نے کہا آپ نہیں روئیں گے ہم جلدی بنا دیتے ہیں اور رونا آئے جی آواز میں اندر سے گیا وہ فارم لے کر آ کے یہ دیکھیں گے آپ کا فارم ہے اس کو ہم ڈگ بھر رہے ہیں اور اس کو ہم لکھ رہے ہیں ہم داخل کر رہے ہیں اس کو سارے کام اس مکمل کے سارے لکھ لکھا کے پاسپورٹ گلا کر جی جو اس بات کی ہمیں اور رونا آئے کہ اللہ سے کتنے احسان فرما رہے ہیں کل یہی بات ہے کہ ہم مردور ہو رہے ہیں جی بلائی نہیں جا رہا ہوں. ہمارا ایک دوست نے کہا کہ یہ سونے کا زبر بیچنا ہے تو چلو چلتے ہیں تھراب کے پاس چلے سونار کے پاس گیا ہمارا واقف کا تو اسے کہا جی ہم یہ زبر بیچنا چاہتے ہیں اس کو لیا کوئی پتھر تھا اس کے پاس نے ایسے کیا اس کو اور اس کو غور سے دیکھا اسروں کو کچھ شیشوں نیچے لگا کر کچھ طرح سے دیکھتے ہیں کے اس نے کہا جی آپ کا زیور جو ہے یہ ہے ایک تولے کا ہے اور اس کی قیمت جو ہے وہ ہے ساڑھے تیرہ سو روپے ہے کہا جی یہ تو ہم نے دو ہزار کا بنایا ہے اور ساڑھے تیرہ سو کیسے دیتے ہیں اور دیکھا یہ تین سو اس کی مزدوری رہی ہم تو مزدوری کے پیسے نہیں لگا سکتے رگڑا ہے پتھر پر اس کو کسوٹی پر تو کسوٹی پر رگڑنے کے بعد اس میں بارہ آنے اس میں سونا ہے اور چار آنے اس میں ٹانکا ہے تو ہم تو سونے کے پاس کے پیسے دیتے ہیں ٹانکے کے پیسے نہیں دیتے می کہا آپ کیسے کہتے ہیں کہ بارہ سونا ہے سال ہے اس میں ہم ابھی اس کو ڈال دیں گے تیزاب میں اور اس میں جو ہے تو کہ تیزاب میں ڈالیں گے تو پتہ چل جائے گا اسے جو تیزاب میں ڈالا تو بالکل ایک اتنا ٹکڑا سونے کا بن گیا اور جو تولا جتنی کیوں تو اسے بتائیے جس سے کوئی پانچ روپئے کم یا پانچ روپئے زیادہ نکلے پانچ روپئے کا فرق ہے پتہ چلا کیوں ہو یہ اصل یہ ہے اور پاسا یہ اور تانتا یہ ہے جتنا اللہ کا قرب بڑھتا ہے جتنا دین کا فہم بڑھتا ہے اتنی اپنی کمزوریاں نظر شروع ہو جاتی ہیں اپنے ایپ کھلتے جاتے ہیں اپنے ایپ کھلنا جو ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ آدمی ترقی کر رہا ہے اور یہ بات دل میں آ جانا کہ ہم بن گئے ہیں ہم پہنچ گئے ہیں ہمارے بلانا صاحب فرمایا کرتا ہے کہ اسیت علما جی ہاں جی سر تین بجے کا پیدا ہو جیسے اصیت علما جی یہاں ایک کہ... کچھ آدمی رہتے تھے اسی حمالے میں رہتے تھے دونوں بھائی فارغ و تاثیر ملازمت ہوگی تو اس نے مجھ سے کہا کہ دوسرے کی ملازمت نہیں ہو رہی تو اس کو کوئی سفارش کرو اس کی جی میں اس کی سفارش کے لیے کیا پھرا پھرایا کوششیں کی کچھ حرف کے بعد فلاق ہے ملازمت ہوگی کہیں پر جب بھی آدمی سامنے آیا تو ایسے پاٹا ایسے کیا ہوا اور سلام نہ کرے مطلع. تو اکثر تو سلام میں پہل کریں فائدے کی خاطر کہ اس کو دیکھیں اس کا کیا حال ہے تو تھے تو مدد لڑائی ہوگی دو تین بار گھر جا کر سلک کی پھر اس کے بعد ایک سال انہیں سلام میں کر پڑا اور جواب نہ دے دیا چلو جی ہم اپنے کام کرے کہیں اور یہ والے اسلام بھی نہ کہ واجب کا گنا گار ہو گیا جی تو خیر اب وہ, وہ کہے کہ ہم تو لما نہیں ہمیں لوگ سلام کیا کرے پھر وہاں جہاں بھرتی ہوا چند دنوں کے بعد وہ بنی اس کے پیچھے بنی اور کوئی وارننگ نوکری سے نکال دیے میں نے کہتی ہوا تھا میں اس دن انداز تھا کہ نوکری سے نکالا جائے اب وہاں بجائے اس کے کہ وہ اپنا کام کرے بٹورے چپراسی کے اب وہاں لوگوں کو جی وہ لوگوں کو دین کی باتیں سنائے اور لوگوں کے سامنے تقریریں کرے آنے. تو کسی نے کہا کہ جی اور دوسرا بھی اس کے ساتھ اسی طرح کا گروپ مل گیا سو کہ یہ چلا ماں ہے جی جا وہ چپڑا سی ہو گئے جی قدر کرنی چاہیے ان کو کام کرنا چاہیے میں وہاں تک جو خراج منصفی آپ کے سمے لگا ہے وہاں تو اس کو کرو یا تم سی ہو اور جب وہاں سے نکلا ہو تو دین کی بات کرو لوگوں سے آج جانا کھو چلو عم. اور لوگوں کو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ علماء ہیں لوگوں اسی یہ علماء ہیں. علماء کو صحیح سمجھنا چاہیے علماء لمحہ کی قدر کریں وہ لمبا کو بھی سمجھ جائیے کہ ہم تو زافہ ہیں ہم تو آجز لوگ ہیں سب ہم سے بہتر ہیں سارے ان پڑھا ہم سے بہتر ہیں سارے گنگار ہم سے بہتر ہیں دل میں یہی خیال ہے کہ ہم فلاں نیکی کر رہے ہیں اور یہ عامی لوگ جو فلاں گناہ میں چلا ہیں شاپ ہے لکھا ہے اقبال الشیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اور ابو علی قرضر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے دو تو مجھے ہمارے یاد ہے باقی اور بزرگوں نے ہوا ہوگا کیونکہ عام بات ہے کہ کامل وہ ہو, ہوا جو بےتکلت ہو گیا کامل وہ ہو, ہوا جو بےتکلف ہو گیا کلف کیسے ہو گیا جس کو اپنے کامل ہونے کے احساس نہ رہا کامل بھی ہو اور احساس بھی نہ ہو کہ میں کامل ہوں کامل بھی ہو اور احساس بھی, کامل کامل بھی, ہو اور احساس بھی ہو کہ ہم گٹیا سب سے عام ایسا گریب آدمی آدمی کو یہ خیال ہو کہ ہم میں کبر ہے تو کبر ہے اس میں اس کو احساس ہو گیا دور کرنے کی فکر کرے گا اور جس میں یہ خیال کہ ہوگا میں کبر نہیں ہے درست ہو گیا ہے تو یہ بیت کلف نہیں ہوا ہے احساس کیونکہ کبر کے نہ ہونے کے جو احساس ہو گیا ہے یہ بھی کبر کی ایک شوبھا ہے کیبر نہ ہو اور آدمی کو احساس بھی نہ ہو آدمی متوازے ہو جائے اور متوازن ہونے کا احساس نہ ہو کامل ہو جائے کامل ہونے کے احساس میں hmm. اپنا آپ کامل نظر نہ آئے اپنا آپ جو ہے وہ بنے ہوئے نظر نہ آئے پہلے کچھ افسر آدمی چلتا ہے تو اللہ فضل فرماتا ہے آدمی پر اپنے عیب کھلنا شروع ہو جائے اوپر <coughs> بیٹھتے چلتے پھرتے ملتے ملاتے آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم میں یہ اس کی فکر آدمی کرتا ہے پکا ہو جاتا ہے سفار پر ایپ خالی ہو جائیں جب تک روپ سے پاک نہ ہو جائے سفار آدمی میں داخل نہیں ہوتی ہیں برتن گندا ہوا دودھ ڈال دیں اس میں وہ پھٹ جائے گا پھٹ جانے کو میں کیا کہتے ہیں کیوں پہ برتن کے سے تو فضائل آدمی کے اندر تب آئیں گے جب فضائل دور ہوں گے جی فضائل دور ہوں گے تب فضائل کی جگہ بنے گی پانی نکالیں گے گلاس کا جگہ بنے گی پانی میں آپ دودھ اس پہ ڈال دیں تو وہ گر جائے گا نیچے پانی نے پکڑی ہوئی ہے تو اللہ تو بارہ بتا چوتھی کتاب ہمارے آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ بات بنتی ہے ایک دو دن کی بات نہیں ہوتی ہے آہستہ آہستہ بات ہے آدمی کرتا کرتا جائے ڈرتا جائے اس کا پڑتا جائے کسی نہ کسی وقت اللہ فضل پر مار دیتا بعض اوقات مرنے سے پہلے مافی ہوتی ہے مکمل جی اور اللہ ممی سے پہلے پہلے فضل فرما ہے مکمل مافی کے ساتھ بہت ہو جاتی ہے بہت بڑی بات ہے ساری ملک سے کوشش ملتی کچھ حاصل نہ ہوا موت کے بعد فضل ہو گئی چیز کو یہ دارک ہوئی قبول ہو گئی ایک آدمی کی اوسات ہوئی کسی کتاب میں بہت سا پہلے پڑھا تھا تو بعد میں کسی نے خواب نے دیکھا کہا کہ میرے میری پیشی ہوئی اور میرے کوئی ہمارے خیر سامنے نہ آئے درستوں نے پیروں کو ٹٹولا کوئی عمل نہیں ہے ہاتھوں کو ٹٹولا کوئی عمل نہیں ہے مالکی بدن کو آئی تو آخر ایک فرصت زبان کو نچوڑا تو کہتا ان کا کی جہاد کے دوران میں نے ایک نعرہ بڑے اخلاص سے مارا تھا مارا؟ تو قبول ہوا ہوا جو سے وہ نعرہ اور اس پر مقرر ہو گیا نعرہ مار نہیں گا پتا جو؟ لگا دو بجے بھائی گسلو گیا چند ایک ختم رہے گا دیکھیے بھولتے گئے اور آپ لوگوں نے یاد ہی نہیں پہلے راستے میں دو ختم کرتے تھے پھر کیا تھا کہ ایک منگل میں کریں گے اور ایک سوار میں کریں گے پھر آسان ہوتا ہے یہاں کتنے آدمی ختم پڑنے والے ہیں کل مار زیاد ہے ختم والے دنوں جی ساگر پندرہ بار کافی بیس آدمی عام کی ساتھ پندرہ بار پڑیں محمد